من, من وقال عزب وقومه عالبری طی ولاً فرآم فل قال یادا کا ولی تکم ان نافوقا متحر ہو سو ستائیس دو سو چوالیس وکارل ملاً قومی اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا اطادا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ سدو فلعرق و یادا راکا و کیا تو موسا اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں و یادا و اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں کالا تو اس نے کہا سن و تلونا ب نستوں ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح سے قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے و ان نا خوکاہوں اور یقیناً ہم ان پر قابو رکھنے والے ان پر گڑبہ پانے والے, والے ہیں موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے و کے غلبے اور جادوگروں کے ایمان لانے کا رہ اگرچہ چند ہی نوجوانوں نے ایمان لانے کی ضرورت کی اور وہ بھی اس کے سرداروں سے اور اس کے سے ڈرتے ہوئے جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ رب تعلیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے لیکن فرعون کی بنی اسرائیل کے خلاف کاروائیاں جو تھیں وہ کسی قدر کم ہو گئی تو فرعون کے جو نامزد سردار تھے انہوں نے یہ بات کہہ کر فرعون کو بھڑکایا کہ تو موسا علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی ان پر ایمان لانے والوں کو ایسے ہی چھوڑے رکھے گا تو وہ زمین میں فساد کریں گے مطلب تمہاری رعیت کو دعوت دیں گے اور بھی لوگوں کو اپنے ساتھ مسلمان کرتے چلے جائیں گے اور وہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے علاوہ اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور پورے ملک میں توحید کی دعوت سے فساد پھیلے گا تو اس کام کو یعنی توحید کی دعوت کو اور فرعون اور فرعون کے معبودوں کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرنے کو فرعون کے سرداروں نے فساد قرار دیا حالانکہ فساد پھیلانے والے تو یہ خود ہیں توحید سے توحید کی دعوت سے فساد نہیں پھیلتا بلکہ فساد شرک شرک کرنے توحید سے روکنے اور شرک کی دعوت دینے سے فساد پھیلتا ہے تو انہوں نے توحید اور توحید کی دعوت کو فساد قرار دے دیا جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ انہ سے دونوں وہ اللہ قلعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی لوگ ایمان والے ہوئے اسلام قبول کرنے لگے تو جب ان کو کہا گیا کہ تم بھی ایمان لاؤ تو کہنے لگے آج کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں اللہ نے کہا نہیں انہیں صفہ ہاں یہی بے وقوف ہیں اور اپنے اعمال کو یہ کہتے تھے ان نمانہ ہنو مسلح ہوں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یعنی شرک بت پرستی کو یہ کہتے ہم اصلاح کرنے والے ہیں اور اہل امام کے عمل کو یہ فساد سمجھتے تو اللہ نے کہا اللہ انہ ہم بھبول روپ سے دون یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں فسادی بھی ہیں اور اپنے فسادی ہونے کا علم بھی نہیں بالکل یہی ماجرہ ادھر موسا علیہ صلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے ساتھ ہوا کہ یہ توحید والے تھے ایمان والے تھے ایمان توحید کی دعوت دیتے تھے تو موسا اور اس کے حوالیوں کو فرعون اور اس کے سرداروں نے مفصد قرار دیا کہ تو ان کو چھوڑے رکھے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے بھی کچھ معبود تھے لوگ فرعون کو معبود سمجھتے فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا انا ربکم کمل قلیٰ کا نعرہ لگاتا تھا لیکن اس کے باوجود فرعون خود بھی کچھ معبودوں کی پرستش کرتا تھا اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ تجھے بھی چھوڑ دیں وہ اعلے اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں فرعون بھی کئی معگود باطلہ کی عبادت اور پرستش کرتا تھا اور ان معبودوں کے تقدس کا عقیدہ اس کی قوم میں موجود تھا مثال کے طور پر گائے کی پرستش تو عام تھی گائے کی پوجا جس کی وجہ سے ان کے میل جول اور ان کی محکومیت کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بھی یہ گائے کی پرستش کا اور اس کے تقدس کا عقیدہ در آیا تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی ملنے کے بعد جب موسا علیہ سلاۃ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا دور پر چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے تو پیچھے سانگری نے ان کے لیے ایک بچھڑا سا بنا کے ان کو دیا اور اس کے اندر سے آواز بھی گائے جیسی نکلتی تھی تو سانگری نے کہا یہی تمہارا بھی الہ ہے اور موسا کا بھی الہ ہے تو لوگ اس کی پرستش میں لگ گئے پھر اللہ سبحانہ ہوا تو نے انہیں دو حکم دیے ایک تو یہ حکم دیا کہ اپنی جانوں کو قتل کریں جو لوگ اس کام میں ملوث ہوئے ہیں پیش رو بنے ہیں ان کو قتل کر دیے ہیں اور دوسرا ان کو حکم دیا کہ اللہ اپکماً تذبہ شا تھا کہ گائے ذبح کرو گائے کو ذبح کے جو گائے کا جو تقدس ان کے دماغ میں ہے وہ نکل جائے گا یہ دو کام کروا کے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے وہ تقدس جو تھا گائے کا اپنی اسراعین میں جو آ گیا تھا فرعوم کی قوم سے وہ اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے نکالا اصل میں مصری تہذیب جو ہے یہ بھی ہندوانہ تہذیب سے ملتی جلتی تھی مشرقانہ مذاہب میں عموماً بڑی عجیب قسم کی پیچیدگی پائی جاتی ہے عجیب و غریب قسم کے ان کے عقیدے ہوتے ہیں عموماً ان کے ہاں اصل خدا کسی انسان میں اتر آتا ہے جسے مسلمان صوفیہ کے ہاں حلور کا نام دیا جاتا ہے یہ مسلمان صوفیہ ہیں وہ بھی حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا خلا بندے کے اندر اتر آیا ہے حلول کر گیا ہے فرعون جو تھا وہ بھی اپنے آپ کو ان تمام معبودوں کا نمائندہ قرار دے کر اپنے آپ کو رپو آلہ کہتا تھا اور اپنے سرداروں کو یہ کہا کرتا تھا ماں علم تو تمہارے لیے اپنے سپاہ میں اور کسی علاق کو نہیں جانتا یعنی میں ہی تمہارا الہ ہوں یہی وہ بات ہے جو بات مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے بھی کرتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مستفیٰ ہو کر یہ <تصفح> لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی خدا مان کر بھی بہت سے زندہ خداؤں کی پرستش کرتے ہیں مرشدوں اور مردہ خداؤں کی پرستش قبروں کی شکل میں قبر پرستی اور پھر ان میں اللہ کے ظہور کا عقیدہ بھی اللہ اس در ظاہر ہوتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تمام تر باطل رقائد کی بی گولی کی ہے اور ان کو جڑ سے اکھیر پھینکا ہے اور ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ در حقیقت فرعون دہری تھا دہریہ وہ کائنات کا کوئی خالق اور سانح نہیں مانتا تھا کہ خائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اس کے نزدیک بادشاہ ہی معبود کا مقام رکھتا تھا کہ جو اس کے کہ منہ سے نکلے وہی دین بن جائے وہی قانون بن جائے اور اپنے سرداروں کے لیے وہ یہ مقام خود رکھتا تھا اور اس کے جو سردار تھے وہ اپنے اپنے علاقے کی رعایا کے لیے یہ مقام رکھتے تھے یعنی پھر کے مقرر کردہ سردار جس علاقے میں وہ مقرر ہے وہ اس علاقے کے لیے معبود کا درجہ رکھتا چنانچہ اس نے اپنے بت بنوا کر لوگوں کے گھروں میں رکھے ہوئے تھے فرعون کی اپنی مورتیاں اور شکلیں وہ لوگوں کے گھروں میں موجود تھیں جیسا کہ آج کل اکثر حکمران اپنی تصاویر اور مجسموں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں اپنی خدائی بٹھاتے ہیں کیمونسٹ حکمران سٹالن لینن موضے اور اسی طرح دیگر لوگ یہ خدا کے بن کر ہونے کے باوجود لوگوں کے دماغ میں اپنی خدائی کا تأثر اور تصور پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور جو جمہوری حکمران ہیں وہ بھی اسی طرح کی کوشش میں حد حدمخدور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنا تسلط لوگوں کے دماغوں پر ڈالتے ہیں اگرچہ وہ نام عوام کا استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ اپنا بڑا پن اور اپنی بڑائی ان کے دماغ میں بٹھاتے ہیں پھر اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پھر اون ہاک نیت میں اپنے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا تھا البتہ غیربی مدد کرنے والے کچھ معبود پسنے بھی رکھے ہوئے تھے جیسے آج کل بات حکمران قانون اپنا چلاتے ہیں جو ان کی من پسند ہوتا ہے من مردی کا ہوتا ہے مگر غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے کئی ہستیوں کی نیاز دیتے رہتے ہیں کئی وہ آپ جانتے ہی ہیں گنڈے کھانے کے لیے بھی پہنچتے ہیں مذہبی اور سیاسی بابے وبیر حمدہ صاحب نے وہ جو کتاب لکھی ہے وہ لائق مطالعہ ہے اس زمانے سے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے سیاسی بابیں بھی ہیں وہ ایک وہ پیرنی والا بھی ہے جو متوقع وزیر اعظم بننے کے چکروں میں ہے بہرحال اس طرح کا یہ سارا کچھ کرتے ہیں کتبے کی طرح پختہ قبروں کو ارکے غلام سے یہ لوگ غسل دیتے اور بزرگوں کو کرنی والا سمجھتے ہیں فلام بزرگ کا دربار ہے یہ تاطا کا دربار ہے یہ گانج بخش کا دربار ہے یہ جناب وہ پاک پتھر والی سرکار کا کبار ہے اور غصل دیا جا رہا ہے آپ زمزم سے ہر کے گلاب سے اور دودھ سے اور پتہ نہیں کس کس سے لیکن کچھ کچھ اللہ کو بھی مانتے ہیں برا نہیں کچھ کچھ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن کیا فجال کے اللہ کو کوئی قانون وہ عمل میں لے کے آئے ایسا ہونے کا یہ فرعونیت کی ایک رمت ہے اس طرح کے کل میں نے بتایا تھا یہ فرعونیت کی ایک رمت ہے جو موجودہ حکمرانوں کے اندر بھی دنیا میں جس خطے میں جس انداز کے بھی پائے جائیں ان میں تھوڑی تھوڑی پائی جاتی ہے اللہ کے کوئی حکمران اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر لے اور صحیح معنوں میں مسلمان ہو تو خیر فرعون کے سرداروں نے یہ کہہ کر ان کو پھر کو جب بھڑکایا تو فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو ہم زندہ رکھیں گے یعنی جو ظلم و ستم موسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہم لوگوں پر روا رکھتے تھے بنی اسرائیل پر کرتے تھے وہی وہ سلسلہ پھر سے شروع کر دیں موسا علیہ سلات و السلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ کوئی ایسا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہے تو اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا کہ جو بیٹا پیدا ہو بنی شرائط میں اس کو قتل کر دیا جائے تو کیا ہوا کہ موسا علیہ السلام سلام جس سال پیدا ہوئے تو قانون کے مطابق ان کو بھی قتل کیا جانا تھا اللہ تعالیٰ نے ان میں موسا کے دن میں بات ڈالی انہوں نے اس کو دریاؤں میں بہا دیا اور فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی پرورش کر دی اور جب موسا علیہ السلط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور یہ سامنے آئے تو وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا وہ مقصد تو ختم ہو گیا تو اب وہ جو ایک مصیبت تھی بنی اسرائیل پر وہ ٹل گئی کہ جس کام کے لیے بیٹوں کو ہم قتل کرتے تھے بنی اسرائیل کے وہ تو ہوا نہیں اس پہ تو ہمیں ناکامی اور حدیمت کا سامنا ہوا یہ کام انہوں نے روک دیا اب سرداروں کے بھڑکانے پر پھر دوبارہ سے اس نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ بچا کے رکھیں گے اور وہ کیا کر سکیں گے ہم ان کو لوڈیاں بنا کر اپنے گھروں میں رکھیں گے ابھی تک اس کی ضرورت نہ کرنے کے لیے اس نے یہ ہلا تراشا کہ ایسی کیا جلدی ہے ہم ان پر پوری طرح سے قابو رکھتے ہیں جب چاہیں گے ایسا کر لیں سلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو ان کی ہے یو ریتوا میں اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے وہ اللہ اور اچھا انجام تو متقین کے لیے ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے پھر اون کی دھمکیوں پر موسا علیہ صلاح و نے اپنی قوم کو تسلی دینا ضروری سمجھا تو اللہ سبحانہ ح تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ترقین کی انہیں اور صبر کرنے کی ترقین فرمائی جس پر انہوں نے ظالموں سے پناہ کی وہ دعا لازم کر لی جو اللہ سب خانہ ہو نے سورہ یونس میں ذکر کی ہے ربانا لا تجعلنا فطنتا للقوم اللہ للقوم الظالمین اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے نہ بنانا بنت جینہ رحمت قبل القوم غافری اور کافر قوم سے ہمیں نجات دے دینا تو موسا علیہ السلط والسلام نے تسلی دیتے ہوئے انہیں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ آج اگر مصر پر فرعون حکمران ہے تو کل اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کا وارث اور حکمران بنا سکتا ہے کیونکہ زمین اللہ کی ہے اللہ جسے چاہتا ہے زمین کی حکمرانی زمین کی سلطنت عطا کرتا ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا وہت المطین اچھا انجام پرہیز کا ہی ہے متقی لوگوں کا ہی ہے ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوا کرتا ہے قابو دینا انتہطینہ چیتانہ تو انہوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں ایزا دی گئی ہے تکلیف دی گئی ہے یعنی بن اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے یہ شکوہ کیا کالا آسا اور ابو کم علی تو موسا علیہ السلام نے فرمایا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور یس تخلیفہ کم اور پھر زمین میں تمہیں جانشیں بنا دے فیم دور قیفت اور پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام وسلام کی آمد سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے جاتے تھے اور مشقت کا کام اسے لیا جاتا تھا آزادی صلب رہی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی وہی غلامی اور مشقت ہے اور دوبارہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم جو ہے فیصلہ جو ہے وہ بھی کر لیا گیا ہے اور پتہ نہیں کب یہ جاری ہو جائے یہ شکوہ انہوں نے کیا تو موسا علیہ السلات و انہوں نے تسلی دی کہ اللہ تعالی ہو سکتا ہے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور پھر سلطنت کا زمین کا مصر کا تمہیں وارث بنا دے اور تمہیں حکومت اور سلطان عطا کرے اور پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو یعنی موسا علیہ السلام نے بشارت دے دی انہیں کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں آزاد کر دے گا محکومی اور غلامی ختم ہو جائے گی اور حکومت وہ تمہیں ملے گی اور پھر پتا چلے گا کہ تم اللہ کا شکر بجا لاتے ہو اللہ کا شکر گزار بنتے ہو یا اللہ کی ناشکری کرتے ہو اس کے نافرمانی کرنے لگ جاتے جسے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور طفار کی غلامی پر راضی رہنا یہ مسلمانوں کو زید نہیں دیتا اور یہ آیات مکی ہیں جب آیات یہ نازل ہوئی اس وقت مسلمان ابھی مکہ میں تھے مکی صورت ہے اس وقت مسلمان بھی ایسے ہی مظلوم تھے مکہ میں سرداروں قریشیوں کے ہاتھوں مسلمان پس رہے تھے ظلم کی چکی میں ان پر طرح طرح کا جبر و ستم کیا جاتا خاص کر جو غلام مسلمان تھے ان پر تو بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کھایا جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ خاندان قریش سے تھے وہ و سے تھے اور سرداروں کا خاندان تھا لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ میں بڑی اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا نماز پڑھتے ہوئے دانت دیتے تھے سوشل بائیکاٹ ان کا کر دیا گیا پڑا میں نماز ادا کرنے کی پابندی تھی کوئی نہیں جا سکتا تھا چھپ چھپ کے نوازیں پڑھتے چھپ چھپ کے قرآن پڑھتے تو اللہ سبحانہ بھانتا ہوا تعالیٰ نے مکی دور میں روسا علیہ سلات و سلات کی قوم کے, کے حالات ذکر کر کے در حقیقت مسلمانوں کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی ہے کہ اس تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ تمہارے ان دشمنوں کو ہلاک کر دے اور اس زمین کا مکہ کا تمہیں وارث بنا دے اور ایسا ہی ہوا یہ جو بڑے بڑے سردار تھے کفار کے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ نکلے تھے میدانِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ستر قتل کر دیئے اور ستر قیدی کر دیئے بڑی عبرت ناک قسم کی شکست ان کو ہوئی پھر اس کے بعد آئے بدر کا بدلہ لینے کے لیے عہد میں پھر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور بھاگے یہ مسلمانوں کی جلگار سے اور پھر اپنے ارد گرد کے سارے قبائل کا اتحاد بنا کے یہ پانچ ہجری کو آئے تھے غذبۂ آزاد ہوا مسلمانوں نے خندقیں کھود کر ان کا مقابلہ کیا اور وہاں بھی ان کو مو کی کھانی پڑی ناکام و نامراد ہر طرف سے رسوائی اور ناکامی کے بعد جب مسلمانوں کی تھاک بیٹھ گئی تو مسلمان پھر عمرہ کرنے کے لیے گئے انہوں نے عمرے سے پھر بھی روک دیا کہ یعنی نہیں ابھی نہیں اگلے سال آ جانا خیر پھر مسلمانوں نے اگلے سال عمرہ کیا تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ مسلمانوں نے کفار مکہ کفار قریش کی طرف سے ملنے والی جو پریشانیاں تھیں ان سے ذرا سکھ کا سانس لیا تو اس کے قرب و جوار جتنے قبائل تھے یہود کے اور دیگر سازشی لوگ سب کو تحطیر کر سارا ارد کا مدینے کا علاقہ فضا کرنے کے بعد پھر بالآخر اللہ سبحانہ ہوا تو نے مکہ بھی مسلمانوں کو دے دیا اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو تسلی دی اور حوصلہ دیا کہ غربہ بلا کر تمہیں ہی ملنے والا ہے تو ان کا یہ واقعہ مکہ کے ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سنا کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بشارت دی ہے